السّلام علیکم و رحمۃ اللہ اس میں فائل اور اس میں پھول کل ہم نے بلکہ لفیفِ مخلوق لطیف مخرو نہ کسی آئی نہ واوی کے متعلق پڑھ لیا تھا ساری اس میں سے لطیف کی بحث جو تھی وہ ساری ہم نے کر لی تھی اور اس میں سے مختلف مطلب اور بھی باب آئے تھے بھی ہم نے کر لیے تھے تعلیلات ہم نے کچھ نہ کچھ ساتھ کرتے رہے تھے میں نے تعلیات آپ کر لیں گے جیسا کہ یوجا یولا یتھوا یقوا یہ تو ساری آسان تعلیات ایجا آیا تھا ایجا ایجا علام رومین ایجا وجیا وجیا یوجا سے علام کہتا تھا، کیا رہا تھا ایجا اصل میں کیا تھا ایو ایو جا تھا اصل میں نا باؤ شاکن تھا پہلا کسرہ کی وجہ سے یا سے بدلا تو آخر سیر پہ لت گرا تھا یا آخر سیر پہ تو کیا بن گیا ایجا رہ گیا اصل میں وجیا تھا نا وجی یا سے یو، بلکہ یو کریں کر تھا یوجا تھا تو ہم کیا کرتے تھے شروع سے یا گرا دیا کرتے تھے یا تا جو بھی ہو گر گیا میں سے جو گر گیا تھا پھر آخر سے ہر گرانا سے تھا حرف علت کو بھی گرانا ہوتا تھا جب تو کیا بن گیا تھا, افجا. افجا. افجا تھا اور میزانو والا قانون کیا کہتا واو واؤثن و ماقبل کسرا ہو تو وہ واو یا سے بدل جاتا ہے تو واؤ یہاں سے بدل گیا تو بن گیا تو کیا بن گیا ایجا بن گیا ٹھیک ہے نا اچھا لی اصل میں کیا تھا لی تلی سے بنایا گیا لی تلی سے بنایا گیا تو تا اللہم درد آخر سر لی بن گیا جیسے ہی میں نے کہا تھا کی وقع یا کی سے جو ہے کی الامر منہ کی وقی نازا بننا تو ایسے ہی یہ لی اس سے بنا اتوی اصل میں کیا تھا اتوی تھا اکوا اصل میں ایکوا تھا تو پھر وہی قانون کے رہیں یہ حمزہ کہاں سے آ گیا التقا یل تقی ان دیکھ رہے ہیں نا آپ اپنے پاس تالیلات میں دیکھیں جو آپ کا نقشہ بنا ہوا ہوگا نقشہ بنا ہوگا اس میں بات علی زائیدہ کے ترق میں واقع ہے اس کو کہتے ہیں دعا ان قانون دعا ان والا قانون اصل میں کیا تھا دعا ان اصل میں دعا یون تھا دعا ان والا قانون کیا تھا دعا ان اصل میں دعا ان ہم کہتے, دعا دعا یادو دعا ہم کہتے ہیں دعا مانگو تو یہ دعا اون اصل میں کیا تھا یہ یا تھی دعا یون تھا اس کا مادہ اور واو ہے اصل میں مادہ ایسا تو اصل میں تو پہلے دعا ان جو تھا دعا گون تھا بلکہ دعا یون نہیں دعا گون تھا تو پھر اس کو یاد سے یعنی وہ کیا گیا ہم تو کہتے ہیں یہ ارتقا یون تھا التقا یون تھا یا باد علی زائدہ کے طرح میں واقع ہے یا کو پہلے حمزہ سے بدلا تو کیا بن گیا التقاء عن ہو گیا اصل میں کیا تھا تفعیلن تسمیب تھا تسمیۃ اصل میں کیا تھا تسمیب عن تھا یاؤ یا يا اور واو ایک جگہ جمع ہونی ہے تو پہلا ساکے ہے تو یہ کیا لگا وہی سعید والا قانون تو کیا بن گیا تسمیون ہوا پھر یا کو تخلیق کی غرض سے گرا دیا یا کو گرا دیا اور آخر اس میں تاش زیادہ کر دیا تو کیا بن گیا ہو گیا، یہ یہ مستر، اس کا تفعیلن کے کے اصل میں کیا تھا تلک تھا تلک کو بعد ضما کے اسم کے آخر میں واقع ہوئی تو اس کو پہلے کیا کر دیا اس کو پہلے تلقن تو واؤ کو پہلے کیا کریں گے جمع اور سبب کثرہ کے یا سے بدل دیا تو کیا بن گیا تلک سے تلق کی یون ہو گیا کی یون ہو گیا اور وہ پھر یا پر تھا تو ساکین جمع ہوئے تو کیا بن جائے گا پھر یہ تلکین ہو جائے گا تلکین تلق یون سے پھر وہ گر جائے گا تو تلقین اور پھر تلقین ہو جائے گا بلکہ اس کو اب کو سے کو یہ اس طریقے سے چوتھی جگہ چلا جائے تو اس کو یاد سے بدل دیتے ہیں یاد سے بدل دیتے ہیں تو اس لیے اب آ جائیں گی کبیر مزاف آگے چلیے سرف کبیر مزاف ذبتا گویا اب کیا ہوگا یہ عدغام نہیں ہوگا چھٹے سگے سے ادغام نہیں ہوگا پھر پہلے پانچ پاً سگوں میں ادغام ہو رہا ہے اصل میں ذبا اصل میں کیا تھا ذببہ تھا اصل میں کیا تھا ذبابہ تھا ذببہ تھا تو یہاں پر قانون لگتا ہے یہ جو دو ہر جمع ہو گئے ہیں دو ہر جمع ہو گئے تو پہلے سے کیا کر دیا پہلے کے حرکت کو گرا دیا پہلے کی حرکت کو گرا دیا اور تو شاکین ہو گیا اور بات اس پہ ادغام ہو گیا تو کیا بن گیا ذبہ ہو گیا ٹھیک ہے نا یہ کیا آ جائے گا ذبا ہو گیا ذبا اصل میں کیا تھا ذبا تھا ذبا نصرا ذباب وہی والا کام کریں گے تو ذبا ذبو اصل میں ذباب تھا ذبتا ذب نا چھٹے میں نہیں کر سکتے ہم ٹھیک ہے چھٹے میں کیونکہ اس کا وزن کیا آتا ہے اس کا وزن ہی کیا آتا ہے نسرنا زببنا تو پہلا متحرک ہے اور دوسرا با ساکن ہے تو یہاں پہ احتغام نہیں ہو سکتا تھا یہاں پہ احتغام نہیں ہو سکتا پہلا متحرک آ تھا دوسرا ساکن آ تھا تو اب یہ نہیں کر سکتا کہ پہلے کو بھی ساکن کر دیں ہم تو پہلے یہ تھا کہ چل رہا تھا ذبطہ ذوب تو وہاں ضبطی ذبح تو وہاں ذوب تو نہ زبب تو ضبط نہ با اصل میں کیا تھا زوبی با تھا زوبی با نسرا نسرا ٹھیک ہے نا زوبی تھا پہلا پہلے باپ کثرا تھی دوسرا باپ فتح تھا ادھر بھی ہم نے کیا کیا دو ایک کے ہر دو حرمت ہیں دو حرف متجان سین متجانس کیا ہوگا ایک جیسے یعنی جنس ایک جنس والے متجانس کیا ہوں گے ایک جنس والے تو دو ہر متجانس ہیں والا قانون لگے گا کیا لگیں گے پہلے ہی حرکت کو گرا دیں گے ساکن ہو جائے گا और सान हो जाएगा दूसरी गई तो क्या जुब्बा असल में क्या था जुबी ब था फिर क्या हो गया जुब बा हो गया फिर ईद कर दिया जुब्बा हो गया जुब्बा जुब्बा जुब्बु जुबे छठे सीगे में अपनी असल हाल पर आ गया नुसेरना जुबे बना जुबे बना नुसर ना जुबिबता जुबिब युब्बु यजुब्बु ठीक है असल में क्या था یزو یون سورو ین سورو ٹھیک ہے نا زبا یزو اصل میں کیا تھا یز تھا کیا تھا یز ببو تھا کیا ہوا بات سمجھ میں آ رہی ہے یا ہائی باتیں چل رہی ہیں جی کا مطلب کیا ہے مطلب آبائی... جی ہاں وہی چل رہی ہیں یس ببو تھا کیا تھا یس ببو میں نے آپ کہا نا اصل پہ جایا کریں کوئی سیگا آ جائے آپ نے اس کی اصل نکالنی ہے سب سے آپ صرفی تب بنیں گے جب آپ اس کی اصل نکال سکتے ہیں پھر آپ تعلیات کرنا شروع کریں اس کے اندر بھائی یہ یوں ہوگا یوں ہوگا اس میں یہ ہوا یہ ہوا ٹھیک ہے یہ آپ نے تو کیا ہوا یز ببو یون سورو ٹھیک ہے یز بوبو ہو گیا دیکھیں اب زال کیا ہے ساکن ہے زال ساکن ہے اور باپ زما ہے باپ کیا ہے زما ہے اور کیا ہوا باپ زما تھا اور یز بوبو دوسرے با پہ بھی ضما تھا یز ببو یون سورو دونوں با پہ زما زما ہے لیکن جو پہلا با ہے اس سے ماقبل والا زال وہ کیا ہے ساکن ہے پہلا ہم کیا کریں گے یہاں پر یہاں پر ہم حرکت گرا نہیں سکتے کیوں نہیں حرکت گرائیں گے کیونکہ اگر ہم حرکت گراتے ہیں تو پھر التقاش ساکنین کی خرابی لازم آ جائے گی زال پہلے سے ساکن ہے با بھی ساکن ہو جائے گا تو اب ہم حرکت نہیں گرا سکتے باقی ہم کیا کریں گے اس با کی حرکت کو ماقبل کو دے دیں گے یہ کہے گا کہ چلو جی کوئی بات نہیں تمہارے اوپر حرکت نہیں ہے نا زال تو تم مجھ سے ایک حرکت لے لو تو پہلا با کیا کرے گا اپنی حرکت کو ماقبل کو دے دے گا تو خود ساکن ہو جائے گا خود ساکن ہو جائے گا تو جب ساکن ہو جائے گا تو یزب یز بو ہو گیا یزو یز بو آپ اس کو دیں یزبو ٹھیک ہے نا یزا یزو یس ببو سے یزبان يزب، اب یہ سیگے میں کیا آئے گا یس ببنا ین سور کیونکہ یہاں پر کیا تھا یہاں پر دوسرا با ساکن تھا دوسرا با ساکن تھا اس لیے کریں گے اب با اپنی حرکت کو ماقبل کو نہیں دے گا اب کیا نہیں کرے گا مرکت کو نہیں دے گا تو یس بہ پھر تزبو تزبان تزبنا تزبینا تزبان تزبنا چھٹے سیگے اور بارہویں سیگے کو خیال کرنا ہے تزبو اور نزوبو مزار یزبانے جھول یہی یوزبان یوزبونا اصل میں کیا تھا یوزبو اصل میں کیا تھا یون سرو تھا یون سرو یون سرو یوز ببو تھا یوز بابو تھا یوز بابو. تو آپ کیا کہہ گے کے کی اوپر کیا تھا تھا یہ اپنی حرکت کو ماکمل کو دے گا اور ساکین ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا یوز تو زب و تو تو تو ٹھیک ہے نا بس آپ نے خیال کرنا ہے چھٹے اور بارہویں سیگے کے اندر چھٹے اور بارہویں سیگے جہاں مونس کے جہاں بھی سیگے آ جائیں وہاں بھی بڑا خیال کرنا ہے ٹھیک ہے کے یہاں پر بھی ہوں بہت خیال کرنا ہے اس لیے یہ آ جائے گا اب آگے لیں یا زبا لیں یا زبا یا سارا ہو جائے گا بہت آسان بہت آسان آگے اب آنے جائیں جہاد کے اوپر آ جائیں لم یا ٹھیک ہے لم اس میں نا اس میں تین حرکتیں پڑھی جائیں گی وہی جو ہم نے احمر را یا کے اندر پڑھا تھا نا لم لم ہم لم یا ٹھیک ہے نا یہاں پر بھی یہاں پر بھی تین حرکتیں پڑھی جا سکتی ہیں لم یا لم یزب لم اچھا بلکہ چار حرکتیں پڑھی جائیں گی کیونکہ نسارہ ین سے ہے تو لم یزبا لم لم یزبو لم یزب چار طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے اس کو ٹھیک ہے اس کو چار طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے تو یہ اس کو چار طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے لم یزو لم یزو ٹھیک ہے انہوں نے تو کتاب میں تو ایک ہی لکھا ہوا ہے نا لم یزبا پھر لم لم یزب لم تزبا لم تاز لم یزبنا لم تزبا لم تزبا لم تاز لم لم تزبا لم تزبنا لم ازوبا لم پانچ سیگوں کے اندر نا چار طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے پانچ سیگے کون کون سے واحد مذکر غائب واحد مذکر غائب واحد مونس غائب واحد مذکر حاضر واحد متقلم اور جمع متقلم ٹھیک ہے یہ جو پانچ سیگے ہیں ان کے اندر چار چار طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے ذرا دیکھیے گا میں پڑھتا ہوں ذرا لم یا لم یا لم یا لم یزب یہ صرف ابھی ایک سگا مکمل ہوا ہے پہلا والا کتاب میں آپ دیکھیں گے واحد مذکر غائب یہ صرف ایک مکمل سکے میں, میں پھر کو لم تازہ لم تازی لم تازو لم تذب اب آگے لم تذبہ لم یزب نہ اب پھر ساتویں سیکے میں پھر چاطری لم تذبہ لم تازی لم تازو لم لم تز لم تزبو لم تذی لم تذبا لم تذب اب پھر تیرویں سکے میں لم ازبا لم اذبی لم ازبو لم ازب اب چودھواں لم نذا لم نذی لم لم لم نزبب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اگر احمرہ یا مرہ احمر والی گردانیں کچھ یاد کی ہوئی ہیں تو یہ اس کو چار طریقوں سے کیوں پڑھیں گے ذمہ کے اندر کیونکہ یہ نسر ینسرو سے ہے نثر ینسرو سے تو اس وجہ سے یہ بتانے کے لیے اس کو چلتے ہیں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے آگے دیکھ لیں گے کیا پتہ پتہ نہیں اس کتاب میں ہیں قوانین کے نہیں ہیں لیکن کس طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے فتح کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں کسرہ کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں اور ذمہ کے ساتھ کیوں پڑھیں گے جب نا سارا یان یان سرو باب آئے گا تو ذمہ کے ساتھ کیوں پڑھیں گے اس کو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن ابھی نہیں بس آپ نے ربی رٹا لگانا ہے لکھا ہوا ہے اس میں میں کیونکہ پہلے نہ میں نے پڑھی یہ کتاب نہ پہلے یہ کتاب پڑھائی ہے میں نے نہ یہ میں نے کتاب پڑھی ہے نہ پہلے پڑھائی ہے ہمارے استادی بڑے غصے ہوتے تھے بہت غصے ہوتے تھے کہتے ہیں یہ کیا علم صرف شامل کی ہوئی ہے انہوں نے نصاب کے اندر اور بعض مدارس والے لڑکوں کے مدرسوں میں بھی علم صرف پڑھائی جاتی ہے علم صرف اولین آخرین پڑھاتے ہیں کہتے ہیں یہ تو لڑکیوں کی کتاب ہے یہ تو لڑکیوں کی کتاب ہے اور واقعی بات دیکھی جائے تو اس سے اتنی وہ پیدا نہیں ہوتی ہے مہارت پیدا نہیں ہوتی ہے ہاں بس یہ ہے کہ جلدی جلدی اگر اس کو وہ کرنے گزارنے کے لیے کہ ورنہ اس سے مہارت پیدا نہیں ہو سکتی مہارت آپ کو پیدا ہوتی ہے دو کتابیں اس وقت جو ہیں وہ ہیں یعنی اگر صحیح پڑھنے کی ہیں کتابیں اصل تو جو سب سے اہم کتاب ہے وہ تو ہے ارشاد السرف سرف کی جو صحیح کتاب جو لکھی ہوئی ہے وہ ہے ارشاد السرف لیکن وہ ہے فارسی کے اندر اس وجہ سے تھوڑا سا طالب علموں کو مشکل پیش آتی ہے تو پھر حسن صاحب کی جو ہے سرف العزیز جو ہے اسرف العزیز لیکن اسرف العزیز کیونکہ میں نے پڑھی ہوئی ہے سرف العزیز میں نے پڑھی یہی تھی اولا میں یہی پڑھی تھی پھر شاد الصر تو میں نے بعد میں وہ پڑھی ہیں دو دفعہ شاد سر مانکوٹ میں جا کے پڑھی تھی تو اسرف العزیز اسرف العزیز میں یہ بات ہے کیونکہ وہ اردو کے اندر ساری کتاب لکھی ہوئی ہے قوانین سارے وہ ہیں تو قوانین آدمی کو بھول جاتے ہیں اردو کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اردو بھول جاتی ہے فارسی اور عربی عربی کے اندر خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ کو بھولتی نہیں ہے فارسی اور عربی جو ہیں تو اشاد صرف کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فارسی میں قوانین یاد کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھولیں گے نہیں تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ پھر بڑی ایک وہ ہے اور دونوں کو اگر ملا کے آپ پڑھتے ہیں کہ جی دونوں کو اگر آپ ملا کے چلتے ہیں تو پھر آپ کو بڑی مہارت پیدا ہو جاتی ہے اشاد صرف کو بھی اور سرف العزیز دونوں کو بھی کیونکہ صرف العزیز سے آپ سمجھنے کے لیے کریں اور اشاد الصرف کے اندر سے سارا وہ کر کے اور اگر ایک ہی جگہ جمع کرنے کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک انوار اشرفیہ کے اندر دیکھنے انوار اشرفیہ میں بھی کافی حد تک جو ہے اس کا سارا کچھ دونوں کو جمع تقریباً کافی جگہوں پہ کر دیا ہے سوائے ناقص کے بابوں کے اندر وہ میزائل شزائل جو ہیں وہ چیزیں نہیں آئیں تو یہ ہے کہ وہ جو میزائل ہیں جو ساجی نے دیے ہیں سف العزیز کے اندر وہ بہت کمال کے ہیں اور ناقص کا اتنا آسان طریقہ کسی جگہ نہیں ہے اب یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی لم اب جھول کیسے پڑھیں گے وہ بھی ایسے ہی پڑھیں گے چپ لم یو ذبا لم یو لم یو ذبی لم یو ذبو لم لم یو لم یو لم تو ذبا لم تو لم تو لم تو لم تو تو لم ازبا لم ازب لم ازبو لم اُس بب لم نو ذببا لم نو ذبے ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اس کو یہ کر لینا ہے بس اتنا ہی